inna iddatashhur ilaallahi tana asharah fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun kurum zalikad dinul qayyim qana sadrimu fiha na khusabun wa batrul mushrikeena ka fatan kama ya faduna وعلیکم الحمد للہ محبہ الکرام اسلامی سال کا پلان کیا اور اسلامی سال کو تن کہا جاتا ہے سیدنا سید عق ربیوا تعالی عنہ کے دور میں خطوں کتابت کے لیے تعریف لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے تو اس کے بعد جو مہینہ سب سے پہلے شروع ہوا وہ محرم کا عرام تھا لہذا محرم کو سال کے مہینوں کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے گا اسی نسبت سے اس سال کو سن بجڑی کہا جاتا ہے سنے ہجڑ کے علاوہ دنیا میں اور بھی سے چ ہے اس کی نسبتہ السلام و سلام کی ولادت کی طرف ہے اسی طرح بکر نا جیت کی تخت نشینی سے منسوخ بکرمی سان ہے اسے عام طور پہ آپ لوگ دیسی مہینے کہتے ہیں اگر اسلامی سال کے علاوہ باقی جتنے بھی چین ہیں جتنے بھی کیلنڈر ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی شخصیت کی پیدائش فار کسی بادشاہ کی بادشاہت اور کسی بڑے مذہبی رہنما کی متعلق کوئی نہ کوئی بات ظاہر کرتا ہے لیکن جو اسلامی پیدر ہے اس کا تعلق کسی شخصیت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق ہجرت کے واقعہ کے ساتھ ہے اور ہر سال نو نیا سال ہمیں ہجرت کے اس عظیم واقعہ کی یاد دلاتا ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک لائیں کرنے والد کی خاطر تنگیوں مصیبتوں دشواریوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے تو پھر وہ مظاہرت اختیار نہیں کرتے مظاہرت دکھانے کے بجائے وہ اپنے پائے اس کے قابل میں لفظ پیدا نہیں ہونے دیتے بلکہ اپنے دین پر اپنے و نظریات پر اسلام پر وہ بہت مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں اور وہ اپنے دینی محمدات میں کسی بھی قسم کی لچک پیدا نہیں ہونے دیتے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کا جینا کسی جگہ پر ان کے دین ان کے کی وجہ سے محال ہو جائے دشوار ہو جائے تو مسلمان وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف نکل جایا کرتے اور اسلامی میں اس کو ہی ہجرت کہا جاتا ہے اپنا دین بچانے کے لیے دین پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہونے کے لیے بندہ اپنا گھر بار چھوڑے اپنے ایش و اکار کو چھوڑے اپنے علاقے کو چھوڑے اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف نکل آئے جہاں پہ اس کے لیے اران پر عمل پیدا ہونا بڑے آسان پختدی کے نتیجے میں کی جانے والی جرتیں یہ بنیاد پر قیام کا خبر بن گیا مکان نے مسلمانوں نے اپنے بنیادی عقیدے کو اللہ وحدہ ہونا شریف پر عقیدہ توحید کو اپنانے اور شرط سے اشتہار کرنے والا آخرن کے دن اللہ عالمی کے سامنے کھڑے ہوتا حساب کتاب دینے والا عقیدہ اس کو انہوں نے بہت مضبوط کر دیا اور پھر ان پر ظلم وسم کے پہاڑ توڑے گئے جبر و جفا کے لکھ نئے انداز ان پر آزمائے گئے لیکن جور جسم کی وہ تاریخ رات بھی ان کی زبان سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کی شناخت کا ایک جملہ بھی نہیں کروا سکی اور پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ہجرت کی اجازت دی اور وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے ان کا اچھا استقبال کیا انہیں اپنے گھر بار میں شریک کیا اپنے کاروبار میں ان کو شامل کیا وہاں پہ مسلمانوں کی ایک بنیاد پرست ریاست قائم ہوئی جس نے پھر بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دنیا کے دونے کونے تک اسلام کی آواز پہنچی دین کی دعوت گئی اور جب کبھی یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے عقیقے کی بنیاد پر کوئی ریاست کوئی حکومت کوئی ملک قائم کرتے ہیں تو اسی وقت ہی کفر کے پیٹ میں برور اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ لگ جاتی ہے کہ یہ ان لوگوں کا علاقہ ان لوگوں کا وطن ہے ان لوگوں کا ملک اور ان کی سلطنت و حکومت ہے جو اپنے بنیادی عقائد میں مضبوط پھر وہ اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف انداز میں مختلف طریقہ آئے کار میں اہل مکہ نے جب مسلمانوں کو مزید میں سکھ کا سام دیتے ہوئے دیکھا تو اسے غلط نہ ہو سکا کیونکہ یہ بارے ہوئے بدروغت خنین و احداز یہ سب صرف اسی وجہ سے کہ مسلمان اپنے عقیقے کو اپنے نظریے کو ایک خطے میں بیٹھ کر پروان چڑھا رہے ہیں اس کی طاقت دے رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ اپنی بنیاد پر پائے جب چھوٹے موٹے حملوں سے کچھ نہ ہوا ایک بہت بڑا اتہاس بنا کے وہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی لیے تھی آئے غذا اند یا غذا آزاد کہا جاتا ہے مرزم کپڑ کا اتہاس تھا لیکن اس کے باوجود اللہ خدشانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بشارت بھیجی تھی سی رنخل وہی بلجن دے جتنے بھی اوپر کے آئے ہیں یہ ان خردہ ہو جائیں گے وہ یو ویون اور پیٹ پھیر کے کے بھاگ رہے ہوں اور ایسا ہی ہوا ان کو شکست و کا سامنا کرنا پڑا حصیقت اٹھانا پڑی اور ناکام کو نامور ہو کے واپس آؤ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا مسلمانوں کی پر بیٹھ گئی اور اردو دیوار کے وہ یہودی قبائل جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن غزلہ یازاد کے موقع پر وہ معاہدہ توڑ کے کفار کے ساتھ مل گئے تھے ان سب کو تہ تیز کیا گیا ان کو غلام اور बनाया بنایا گیا ان کی جاگیریں की ضبط کی گئی اور एक کا ایک خوشحالی کا نیا دور شروع ہوا اور پھر مسلمان اپنی مسلسل فتوحات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شان و شوقت کریب مکہ تعلق کرتے ہیں عمرہ کرنے گئی کفار مکہ مجھے پینے مکہ انہیں راستے میں روک دیتے ہیں ایک معاہدہ سی پاتا ہے جسے سلا ادے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے مندراجات کیا تھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ کو بات سمجھتے تھے کہ شاید یہ معاہدہ کر کے ہم بڑے کامیاب ہو گئے ہیں حالانکہ وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عظیم خطا ہے اس کے بعد مسلمان ایسے مکہ سے بے خوش ہوئے اور انہوں نے کیسوں و حقوق دنیا کے بڑے بڑے حکمران بڑی بڑی عالمی طاقتیں جو اس دور کی سپر پاور تھیں ان کو خطوط دین کی کاغذ دینا شروع کر دی جس کے نتیجے میں اسلام پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا بلا اللہ تعالی نے مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پتہ کروایا اور بڑی بڑی قوتیں سپر پاوریں ایران اور روم جیسی وہ بھی مسلمانوں کے آگے سر لگو ہو گئی آج کل ہمارے حالات سے کچھ ہی کر آ محض عتیجے کی بنیاد پر لا الہ اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور جب سے یہ ملک حاصل کیا ہے اس وقت سے لے کے ہی اس کے خلاف کو پار سرگرم ہو گئے اس ملک کی خاصیت دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہلت ہوئی اتنی بڑی تعداد میں تاریخ انسانی میں کبھی بھی لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف اپنے نظریے اپنے عقیدے کی خاصر اپنے دین کی خاطر ہجرت کر کے نہیں اور جتنی قربانیاں اس ہجرت کے دوران ہوئی ہیں جس میں فلک ہے آج تک نہیں ہے اور کف نے ابتدا ہی سے اس کو ملا کی کھان لی مختلف انداز اور طریقہ کار انہوں نے اختیار کیے انڈوفار کی جلدی آپ کے سامنے ہیں تاریخ سے آپ آج نہ ہیں واپس ہیں یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں جب ہر طرف سے حزیمت افارنا پڑی مسلمانوں پر انہوں ایک کلچرل وار مسلط کر دی کلچرل وار یعنی تحزیقوں کی جان اپنی تحزیق اپنا تمدن اپنی ثقافت اپنا کردے بدوباش رہن سہن کے انداز اپنے دور اخبار کو مسلمان میں داخل کرنا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ مختلف ذرائع اور مختلف طریقہ کار انہوں نے اپنائے اس ریاست کو کمزور کرنے کے لیکن اللہ حب العالمی کے قدر و کرم سے یہ مسلسل ترقی کی جا رہی ہے اس کا دفاع اللہ نے ناقاضر تسکیل کر دیا ہے ایسی قوت اور صلاحیت سے نوازا ہے کہ جس کے آگے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ بھی ابش باسندہ ہیں حیران و پریشان ہیں اور اب جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے بارڈروں پہ پورٹ ٹامین ڈیری کا جو کھیت چل رہا ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے سرجیکل اسٹرائک بڑے عجیب عجیب خام لوگ دیکھ رہے ہیں بارڈروں پہ پہنچے اور شرنیاں پتا کے رہے ہیں لیکن کوئی حل بولے حملہ کرے نہ کنجر اٹھے گا نہ دن سے یہ بار دو میرے یاد ہمائے ہوئے یہ بزرگ لوگ ایسا کرنے سے کام ہیں لیکن درون خانہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے حملے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ذریعے وہ مسلسل ایک ہفتے سے جاری رکھے ہوئے ذرت ادب کے نتیجے میں ان کا بھی کریا ہو گیا خاتمہ ہو گیا اس وقت پوری دنیا پاکستان کو چاروں طرف سے گھیر گئی یہ محرم میں سرام کا مہینہ اسلامی کائنوں کا آدار ہمیں وہی پرانا سلوک یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اپنے شو و روز کو گزارنا اور زندگی پسند کرنے کا ماحول بنانا چاہیے باقی رہے یہ دشمن جو مسلمانوں کی نظریہ کی بنیاد پر بننے والی دنیا کی واحد ریاست کو کچرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اس کو مٹانے کے خاص دیکھ رہے ہیں سی خدم و یہ بھی نا نہ مراد لوٹیں گے آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ شور شور میں آیا تھا افغانستان میں اس نے کہا تھا دو ہزار سولہ تک پاکستان ختم ہو جائے گا پہلے دو ہزار بارہ کا کہا پھر دو ہزار سولہ تک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن شارہ خود دو ہزار چودہ سے ہی اس نے انتظام کی شروع کر بھاگ گیا اللہ سبحانہ و وہ فرماتے ہیں ولا صاحی نو ولہ نہیں کمزور نہیں دکھانی غم نہ کھاؤ اگر تم باقیہ سر مومن ہو تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو کپڑ تمہیں مٹا نہیں سکتا انت بل تم ہی بلد ہونے والے رلبہ پانے والے ہو ان کو مومنی اگر تم مومن ہو ہاں سر کم پر من تو سک مت کرو اگر تمہارا نقصان ہوا ہے تمہارے نوجوان شہید ہوئے ہیں تمہاری املاک تباہ ہوئی ہیں ایم سب تم کر اگر تمہیں سہم لگے ہیں تو سک مت کرو مکر تو یہ بھی نہ بھولو کہ تم نے انہیں بھی اسی طرح کے درم لگائے پتیل کلیام رزا ویوا بینار یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کبھی مسلمان نقصان کرتا ہے تو کبھی اس کو کچھ نقصان اٹھانا بھی پڑتا ہے پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا ستم ہوا پاکستان بننے کے بعد سے آج تک ہر اس علاقے کے مسلمانوں کی نظر اگر مدد کے لیے نظرت کے لیے ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے اور پاکستان سے ہی ان علاقوں نے اختار کے خلاف جگہ رہی گئی چاہے ظاہری طور پہ نہ سے ہی لیکن خفیہ طور پہ ایسا ضرور ہوا ہے چاہے اپنے دشمن کے ہاتھوں سے ہی بڑے دشمن کو مروایا لیکن پوری دنیا میں جہاد کا کچھ بھی بان وہ آپ کا مل ہے آپ نے پوری دنیا کے کاموں کو تڑوا کے رکھا ہوا ہے اگر یہ دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار سولہ تک کے درمیان کچھ تھوڑا بہت نقصان آپ کے ملک میں بھی ہو گیا کوئی حل نہیں بڑھ سب کرا بے نا ملا مانو کا چوہا اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں ہی ایمان والے کون ہیں اور پھر اسی بہانے تمہیں اس شہادت کی موت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم نہیں کرتا یعنی اگر آج بھی مزت ہو کر اسلام کو بجانے کے لئے ہے تو کوئی بات نہیں سر جمر نظر اتنے مرضی سے ہاتھ لے کر آ جائیں یہ شکر اولا ہو کر ہی بھاگیں گے دبا کے بھاگ نکلیں گے اور پھر بلاخر جو دور ہوگا وہ مسلمانوں کا ہی دور ہوگا اسی طرح یہ مہینہ محرم المران کا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے بلکہ یہ امن کا دین ہے قربانی حیازی صداکاری عزت انسانی سے تحفظ بری نوع انسان کی آزادی اور ان کے حقوق کی حفاظت کا دین ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں مسلمان وہ مکہ نے ظلم و ستم کا شکار تھے ہجرت کے نتیجے میں ان کو امن ملا ان کے مال و جان کی شفارت ہوئی اور پھر اہل مدینہ نے اشاروں کو بانے کی عظیم داستان رقم کی ایسی سیاضی اور صحافت کا مظاہرہ کیا کہ دنیا آج بھی شکدر و حیران پھرتی ہے کہ زندگی بھر کی کمائی ہوئی سگنل جمع کیا ہوا مال بنائی ہوئی جائیداد ایک ایسے شخص کو اس میں سے آدھا حصہ دے دیا جس کو کبھی نہ دیکھا نہ سنا نہ جانا یہ کیا تعلق ہے صرف عقیقے کا اسلام کا یہ محبت ہے تو دین کی محبت ہے ہماری تاریخ ہمیں بہت سے سبق سکھاتی ہے کہ یہ دین اسلام رموں اور پریشانیوں کا دین نہیں آنسو بہانے اور رونے پیٹنے کا دین نہیں ہے بلکہ یہ تو سبر و اختامت کی داستانیں رقم کرنے کا دین ہے حکومت و بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کا دین ہے اور یہ دین اشان و قربانی کے اندر نقوش چھوڑتا ہے لیکن صدق اب کہ ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں شامل ایک مخصوص سب اس سال کا آغاز ہوتے ہی رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے رونے دھونے سے اسلامی سال کا آغاز کرتا ہے آہو بکا ماتم و مالا سے پیڑا سو گوار بنا دیتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحا اور ناسم کرنے سے من کرتے ہوئے فرمایا لئی زمینہ بند خدوہ و چپل ججوبا و دھارا نکالے جو رخسار پیستا ہے گردان چاک کرتا ہے جاہریت کیسی آوازیں نکالتا ہے بڑی قسم کی آوازیں ماسم اور بیگ کی آواز نہیں ہے ملنا وہ ہم میٹھے نہیں ہے مسلمانوں کا یہ وسیلہ का طریقہ کار نہیں ہے کاش یہ لوگ جن کا ماسن کرتے ہیں انہوں نے کبھی سیدنا علی علی طالب علی اللہ تعالیٰوں کے پد و اپنی کتابوں سے پڑھے ہوتے اہل سننا کی کتابوں کا نام نہیں اپنی کتابوں سے جبھی انہوں نے پڑھے ہوتے تو انہیں کبھی ایسا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی سیدنا علی مست رضی اللہ تعالی علہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا تھا وَلَوْ لَا اَنَّا كَأَمَرْتَ بِسْفَدْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا اور جدا فلاح کرنے سے منع نہ کیا ہوتا لان پو رو رو کے آنکھوں کا پانی ختم کر دے یہ نفجل بلاگا میں سلی علی رضی اللہ تعالیوں کا پول موجود ہے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے موقع پر کہا تھا اسی طرح رواشر کی یہ ایک اور کتاب ہے اور کافی اس میں ان کے وقت در ایمان جافر صادق تعالی تعلیم اللہ دیا یہ سدھا مقدس تھے جنہوں نے انہیں اپنا ایمان مانا ہے اللہ رب العالمین کے قدران ودا یا افیم نقفی اس کی تفصیل کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں اللہ تعالی نے نبی اللہ اللہ کہ اگر عورتیں آپ کے پاس آئیں تو وہ عورتیں سنحیہ کے بعد کی بات ہے یہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں اور وعدہ کریں بحث کریں بیفے کو کہا جاتا ہے اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ اللہ کے خاص شریک نہیں ٹھہرائیں گی شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی ذنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو فتح نہیں کریں گی اور نجی کے کاموں میں آپ کی لاپروانی نہیں کرے گی سواری تو آپ اس سے بہت کر لیں ان سے واقعہ کر لیں اور پھر انہیں واپس کو پار کی طرف نہ لوٹائیں سلح ادیا میں طے ہوا تھا کہ جو مسلمان ہو کے مدینہ میں آئے گا ہم اسے واپس کر لیں تو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت دے دیا تھا کہ ان سے بیٹھ کر لیں اور انہیں واپس نہ جانیں تو بلائے جا افی نہ کفی معروف اس آیت کی تفصیل میں وہ فرماتے ہیں کہ معروف سے خراب یہ ہے کہ اور پہ اپنے کپڑوں کو مت پھاڑیں چہرے نہ پینے نہ کریں میت کے پیچھے صدر تک نہ سیاہ ماسمی عبادت نہ پہنیں اور اپنے بال نہ رکھے یہ فرق کافی کتاب المیرا اور بات ہے کی مبارکی نبی والی وسلم صاحب یعنی نبی کریم قریب سلواز والے صدر کا عورتوں سے بیٹھ لینے کا طریقہ کار اس بات میں انہوں یہ بات مسئل ہے یہ تو کچھ والے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وغیرہ اور بہت سی ایسی باتیں ان کی اپنی کٹ کے اندر موجود ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اسلام کی کسی بھی ضلع میں نوا اور ماسن کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اسلام تو سکھ و استفامت کا دین ہے سبن دکھاتا ہے جزا فزا اور رونا دھونا یہ اسلام نہیں سکھاتا لیکن سب افسوس کہ آج لوگ ان فرامین مقدسہ کی طرف کام نہیں بھرتے اور پھر ستم بڑھائے ستم کہ سننا کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہو جاتا ہے حالانکہ انہی کے اعلی حضرت احمد اللہ عمر نہایت سختی کے ساتھ ایسے کاموں کو سوکھ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تمام کام سوگ اور شریعت میں حرام ہیں یعنی تاریخی بات پہننا رونا دھونا اس پر نظر و نیاز بریہ اور ناجائز ہے تمام ترم خاطر وہ نوحہ اور رونے پیٹنے کو ناجائز کرا دیتے ہیں اس کو شرد جواز کوئی بھی شہور مسلمان نہیں بخشتا ہے اللہ سبحانہ ہو بالا نے اس مہینے کو ضرورت والا مہینہ قرار دیا ہے اس کی ضرورت اور احترام کا تقادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ کاموں سے اس مہینے میں بہت دور رہا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اللہ جو مختلف جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک مہینوں کی کل تعداد بارہ اس میں سے چار مہینے غرمت والے احترام والے کا دن رکھیں یہ اللہ کا پار رہنے والا دین ہے فلا فلاں گھسا کن ان چار مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو وہ چار مہینے کون سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں تمہاری تین مہینے پیدر پہ مسلط لانے والے ہیں ظلم کا اور محرم اور و فرمایا کو موزہ لگا بھی گئے جمعہ شاہان چوتھا مہینہ حجم کا ہے جس کا احترام اہل ازر بھی کرتے ہیں جو جمعہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان یہ چار مہینے اللہ نے ضرورت والے قرار دیے ہیں کب سے قرار دیے ہیں یو محلہ اور تماوا جب سے اللہ نے زمین و اقوام کو پیدا کیا ہے یعنی ان مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کی خدمت کا تحلوم دنیا میں رکوا ہونے والے کسی واقعہ کے پاس نہیں محرم کو اللہ نے حرام سرار دیا ہے کو اللہ نے حرام کرار دیا ہے جو سادہ اللہ نے حرام سرار دیا ہے اجا کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے یوم خلق خلاوا اس وقت جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ابتدائے آپ سے ہی یہ چاروں مہینے اللہ عب العالمی کے ہاں ضرمت والے احترام والے ادب کے مہینے کچھ لوگ محرم الحرام کی ضرورت کا تعلق جوڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہونے والے واقعات کے ساتھ جبکہ اللہ نے تو پرانے مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے ہی اللہ نے سال کے بارہ مہینے رکھے ہیں ان میں سے چار مہینوں کو ضرور والا بنایا ہے اور پھر یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ خاص فضیت کا حامل ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل اخبار السیام شاہ ربابان سیام الشاہل محرم اور ابار المبارک کے بعد اللہ ممالدین کے ہاں سب سے افضل روزے اللہ کے اس مہینے محرم الحرام کے روزے یعنی محرم کے اندر زیادہ سے زیادہ نسلی روزے رکھنے چاہیے کیونکہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اجر اگر کسی روزے کا ہے تو وہ محرم الحرام کے مہینے ہے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں اور پھر اسی مہینے کی نو تاریخ کا روزہ وہ بہت ہی فصیت اور اہمیت کا حامل ہے ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم یعنی دس محرم الام کے روزے کو فرض قرار دے دیا تھا جیسا کہ اندر موجود ہے اس کے بعد پھر پرادان مبارک کا مہینہ اللہ تعالی نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم کے روزے کو نفل قرار دے دیا یہ وہ دن تھا جب اللہ و تعالی نے سیدنا علیہ السلام کو آگ سے نجات دی اور یہودی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا تم ایسا کیوں کرتے ہو کہنے لگے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسا علیہ السلام کو سلام کو یاد دی تھی تو ہم شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہوں اور ہم کو بھی موسا میں ہوں ہم ان کی نسبت مورسا علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں زیادہ حقدار ہیں لہٰذا ہم بھی روزہ ادا کریں گے اور ابتدائی اس اسلام میں یہی انداز اور طریقہ اقدار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور اہل کتاب کی مباخط کیا کرتے لیکن پھر آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے ونی نازر ہوتی گئی اور اسلام کا پیغام پھیلتا گیا اسلامی احکامات نادر ہوتے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی یہود و نثارہ کی مخالفت شروع کر دی اور پھر جس سال آپ فوت ہوئے اس سال صاحب نے کہا اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ دن ہے دس محرم کا کہ یہودی جس کی تحریر کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان سروا لیا نہ ان تفریح نہ اگر میں آئندہ محرطہ زندہ رہا تو نو محرم میں آرام کا رواج دوں گا یہ بدیوں کی مخالفت کرتے ہو گئے اور کسی نے پوچھا صرف مسلم کی روایت ہے کہ یوم آشرواد کا اللہ کیسے ہے کہتے ہیں کہ جب محرم کا جان شروع ہو تو دن گننا شروع کر دے بس بس یوم اور نو تاریخ کو روزہ کی حالت میں شروع کر یعنی نو حرم کو روزانہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح روزہ کھا کرتے تھے تو کہتے ہیں ہاں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم سلیم کو ارادے کو انہوں نے حقیقت واقعی سے واقع تعریف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا منیہ اگر میں آئندہ سال کا ستارہ تو نو تعریف کام کا علاقہ ہوگا قلم یقام اگلا سال نہیں آیا اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد حقیقی سے جاوید اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہو جی کہ یہودیوں یہ ہو کرنے کے لیے ایک دن پہلے یا ایک دن بار کا روزہ رکھنا چاہیے نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھنا چاہیے ان کی گریف گستا احمد کی ایک روایت ہے کہ نبی یہ کریم کرونا بڑے جو سر نے سرمایا تو یوم آسوا آشوہا کا روزہ رکھو وقاریوفی ہے یہود اور یہودیوں کی اس سے مخالفت نہیں کرو سو بدلا ہو یومن اور بانٹا ہو تو آج سے یہاں ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو لیکن یہ روایت شادی نہیں ہے اس کی شرح میں محمد ابن عبدالرحمان ابنی ابھی لینا شبھ رہا بھی ہے اس کا حادثہ کمزور تھا جس کی بنا پر یہ روایت گری ہے احمد چاطر اور افناٹ وغیرہ نے اسے عبدالرحمان اب نے ابھی اہلا سمجھ کر صحیح قرار دیا ہے یہ دونوں باپ بیٹا محمد بن عبد الرحمان بن ابھی رہنا اور عبد عبدالرحمان بن ابھی رہنا جو عبد الرحمان بن ابھی اہلا ہے وہ صفا حامی اور وہ صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں جبکہ محمد بن عبد الرحمان بن ابھی اہلا ان کی روایت تبھی تک ہے اور یہ محمد سور حصد ہے حادثے کی کمزوری کا شکار ہے یہ روایت والی جس سے نو دس اور دس گیارہ کا ثابت ہوتا ہے وہ خود ہی ثابت نہیں ہے تو نو دس اور دس گیارہ ثابت فکر سے ہوگا باقی رہا ہے یہ سوال کہ نبیم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں آئندہ نو کا رکھوں گا تو دس سے منع تو نہیں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ جو ادب ہوتے ہیں نا ادب ان کے اندر اثر پایا جاتا ہے وہ اپنے ماں بل اور ماں باپ دونوں کی نفی کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا بیٹا اس کلاس میں پڑھتا ہے آپ جواب دیں کہ نامی میں تو نامی کا کیا مطلب ہوتا ہے نہ دسویں میں نہ آٹھویں میں نامی ایک عدد کو متعین کر دیا یہی عدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے نامی تاریخ کا روزہ رکھوں پھر دوسری مثال ہم نے کہ آپ کی مطلب اس مسجد میں سالانہ جرسا ہوتا ہے مثال کے طور پر تیئیس مارچ کو آپ حالات دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو تو وہ سرکاری پروگرام اور فلاں فلام بڑا کچھ ہوتا ہے لوگ کام آتے ہیں انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے اعلان ہو جاتا ہے کہ آئندہ خان یہ جلسہ بائیس مارچ کو ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بائیس اور تیئیس دو دن ہوگا یا صرف بائیس کو ہوگا یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں دلالت بڑی باتیں ہیں ان کی پرواہ رہے میرے فکیل منہ اگر میں آئندہ ساتھ دیتا رہا تو نوی تاریخ کا روزہ رکھوں گا اور پھر یہ جو روزہ ہے یہ موسا کو سلام کی آزادی کی خوشی میں ہے اور موسا انسرا کو سلام کو آزادی کب ملی وہ رات کے وقت لے کر بنی شرائط کو نکلے گی یہودیوں نے رات کے آخری پہل کا اعتبار کیا اور دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں رات کے پہلے پہل کا اعتبار کر کے نو تاریخ کو مقرر کر دیا اور یہ مخالفت کا بڑا اعلیٰ انداز ہے کہ جس دن وہ روزہ رکھیں اس دن ہم نہ رکھیں اور جس دن ہم رکھیں اس دن وہ نہ رکھتے یہ مکمل مخالفت سامنا اور اگر ان کے ساتھ بھی رکھنے اور ایک آدھ زائد بھی رکھنے تو یہ مخالفت نہیں بنتی نہ ہی اس کو مخالفت کہا جاتا ہے بلکہ موافقت در موافقت موافقت بھی کرتی اور ان سے آگے بھی بڑھ گئے اس کو مخالفت کا نام نہیں دیا جاتا پھر آپ اپنے ملک کو دیکھ پاکستان کو یہ جس نے آزادی مناتے ہیں چودہ اگست کو اور انڈیا والے پندرہ کو شاید کسی بزرگ کو یاد ہو کہ پاکستان کا جو پہلا جس میں آزادی ہے وہ پندرہ اگست کو منایا گیا تھا انڈیا نے بھی پندرہ اگست کو منایا تھا اور یہاں پر بھی انہوں نے پندرہ اگست کو جس نے آزادی منایا لیکن ان کی مخافت میں دن بدل دیا ایک دن پیچھے کہ وہ پندرہ کو مناتے ہیں تو ہم چودہ کو منائیں گے جیسے رفیع صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ خوشی دس محرم کو مناتے ہیں شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں اب ہم سے ایک دن پہلے کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ تھا اس یہ معنی نہیں ہے کہ جس میں آزادی منانا ظاہر ہو گیا ہے یہ اپنی سال پیش ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہوا سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور حمل کرنے کی توفیقی اللہ بلّا کر رہی کر دوڑ